شت اور اشراق کی نماز کے بارے میں بتائیں کہ کیا اشراق اور چاش کی جماعت ہو سکتی ہے یہ نفل ہیں ان کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھا جائے اس میں ہمارے فوقا کا مذہب یہ ہے بر سبیلے ناجائز مثلاً ایڈورٹائز کیا جائے کہ چاشت کے وقت میں سارے حضرہ جمع ہو جائی ہم با جماعت نماز پڑھیں گے اس کو علما نے جائز نہیں لکھا البتہ جیسے موتکف ہیں بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں دیکھا بھائی وت ہو گیا اچانک چلیے ساتوا جماعت نماز پڑھ لیں تو بر سبھی تدائی نہیں اعلان کے ساتھ نہیں بلکہ کچھ لوگ اگر جمع ہو گئے وہ اگر نفل پڑھ لیں تو نفیل ادا ہو جائیں جو ایسی جماعت کرنے میں شرن کوئی حرج بھی نہیں